اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین والسلام على اشرف وعلى و صحبح اجماعین محترم مجاہد بھائیو بہنو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہاں <سلام> <سلام> آ کر استاذ محترم جمہوریت کے بارے میں بعض سوالات اور جوابات پیش فرما رہے ہیں گویا کہ اس درس کا عنوان جمہوریت کے بارے میں سوال و جواب ہے پہلا سوال یہ ہے کیا انتخابات کے راستے سے اسلام نافذ ہو سکتا ہے اسلامی دنیا میں بعض اسلامی تنظیمیں جو مغرب کے سیاسی اور اطلاعاتی فلسفے سے متاثر ہیں اور نفاذ اسلام کا طریقہ اکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے نہیں لیتی بلکہ مغرب کے جمہوری نظام کے ذریعے اسلامی نظام لانا چاہتی ہیں اسی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دوسری سیکولر اور لادین جماعتوں کی طرح جمہوری وسائل کو استعمال کرتی ہیں چنا انتخابات کے موقع پر دین کے نام پر لوگوں سے ووٹ لیتی ہیں ان دینی جماعتوں کی اس غلط فہمی کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں پہلی وجہ یہ لوگ جمہوریت کو صحیح طرح سے نہیں سمجھے اس لیے کہ جمہوریت میں تو حاکمیت مطلق یعنی مکمل حاکمیت اور قانون سازی کا حق لوگوں کا ہے نہ کہ اللہ تعالی کا یعنی جمہوریت میں لوگوں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جس طرح کا نظام قانون اپنے لیے چاہیں بنا لیں جبکہ اسلامی نظام میں حاکمیت مطلق اور شریعت سازی کا حق صرف اور صرف اللہ جل شانح کا حق ہے لیکن جمہوریت میں آخری فیصلہ لوگوں کا ہے نہ کہ اللہ جل شانح کا تو یہ اسلامی تنظیمیں کس طرح جمہوریت کے ذریعے اللہ کا نظام نافذ کر سکتی ہیں دوسری وجہ یہ لوگ اسلام کا مزاج نہیں سمجھتے اسلامی علوم اور شریعت کی طرف منسوب تو ہیں لیکن اسلامی روح کے تقاضے اور خصوصیات کو نہیں سمجھتے یہ لوگ نہ تو حقیقی اسلام سے واقف ہیں اور نہ ہی اسلام میں حاکمیت کا نظریہ ان کو معلوم ہے اسی وجہ سے اسلام اور جمہوریت کے مابین فرق نہیں کر پاتے تیسری وجہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اسلام اور جمہوریت دو الگ الگ نظام ہیں لیکن چونکہ اسلامی نظام کا قیام جہاد قربانی اور تکالیف کا تقاضا کرتا ہے جن کے سہنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں بلکہ اپنے دنیاوی مقاصد اور مسلحتوں کا حصول ان کو جمہوریت کے ذریعے آسان نظر آتا ہے لہذا اس اندرونی منافقت کی وجہ سے جمہوریت پر اسلام کا لیبل لگا دیتے ہیں تاکہ لوگ انہیں اسلامی جماعت سمجھتے رہیں اور عوام کا ان پر اعتماد بحال رہے اور ساتھ ساتھ تاغت کی پیروی کرتے ہوئے بآسانی اور بغیر قربانی کے حاکمیت میں سیکولر جماعتوں کے ساتھ ایک ہو کر اقتدار کے مزے لوٹ سکیں۔ گویا کے راضی رہے رحمان اور خفا نہ ہو شیطان۔ لیکن شریعت کے ساتھ ساتھ عقل تاریخ اور تجربہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ انتخابات کے طریقے سے اسلامی نظام کبھی بھی نافذ نہیں ہو سکتا اس دعوے کے بعض دلائل درج ذیل ہیں انتخابی نظام کے ذریعے نفاذ اسلام کے ناممکن ہونے کے دس دلائل پہلی دلیل جمہوریت میں نظام حکومت اور قوانین لوگوں کی طرف سے لوگوں کے ہاتھوں لوگوں کے لیے بنتے ہیں پھر اسی بنیاد پر جمہوری نظام میں شامل ہر جماعت کے لیے سب سے پہلے یہ ماننا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی نظام آئے گا تو وہ اس بنیاد پر نہیں آئے گا کہ وہ اللہ جان کی طرف سے دی گئی ایک ذمہ داری ہے کہ جسے پورا کرنا ہم پر لازم ہے بلکہ وہ نظام اس بنیاد پر آئے گا کہ اس میں لوگوں کی مرضی ہے جمہوریت میں لوگوں کو پورا پورا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اسلام مانگتے ہیں یا غیر اسلام جبکہ اسلام میں لوگوں کو یہ حق دینا اسلام کی فکر اور شریعت سے واضح مخالفت رکھتا ہے لہٰذا جمہوریت کے ذریعے اسلام کا نفاذ ناممکن ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی اسلامی تنظیم جو انتخابات میں حصہ لیتی ہے اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ سوچے کہ جس طرح ان کو اجازت ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیں اسی طرح دیگر غیر اسلامی تنظیموں این جی او کو بھی یہ حق پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کو کفر کی طرف دعوت دیں اس کے بعد جمہوری اصولوں کے مطابق مذہبی جماعتوں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ کفر کی دعوت دینے والی این جی اوز کی مخالفت کریں دوسری دلیل پارلیمان میں اکثریت رکھنے والی جماعت کو ہر قسم کے قوانین بنانے اور منظور کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے لہذا جب تک مذہبی جماعتیں پارلیمان میں اکثریت حاصل نہ کر لیں اس وقت تک انہیں اسلامی قوانین کے پاس کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا کیونکہ پارلیمانی اصولوں کے مطابق پارلیمان کی اقلیت پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ قانون کے بنانے میں اکثریت کے حق کو مانے اگرچہ وہ اسلام کے خلاف قوانین بنائے ایک مسلمان ملک میں اسلام کے خلاف قوانین بنانے کے حق کو تسلیم کرنا اسلام کے خلاف بہت بڑا اقدام ہے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی کو بھی یہ اجازت ہرگز نہ دیں کہ وہ ملک میں غیر اسلامی قوانین کو آئین کا حصہ بنا کر عملی شکل دیں تیسری دلیل انتخابی نظام کے ذریعے اسلام کا نفاذ اس لیے بھی ناممکن ہے کہ انتخابات جیتنے والی تنظیم کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ چار یا پانچ سال کے لیے حکومت کرے اور باقی لوگ ان کی حکومت کے ماتحت رہیں اس طرح بالفرض اگر کوئی اسلامی تنظیم اکثریت حاصل کر لے اور اسلام کو نافذ بھی کر لے تو پھر بھی اسلام کا نفاذ چار پانچ سالوں کے لیے ہوگا اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد حکومت کے ساتھ ساتھ اسلامی نظام بھی ختم کر دیا جائے گا حاکم کا اس طرح محدود مدت کے لیے منتخب ہونا ایک تو اجماع کے خلاف ہے اس لیے کہ اسلام میں حاکم اس وقت تک حکومت کا حق رکھتا ہے جب تک وہ زندہ ہے اور حاکمیت کی شرعی اہلیت رکھتا ہے چنانچہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حاکم اگر شرعی اہلیت رکھتا ہے تو پھر کیوں ہٹایا جاتا ہے اور اگر شرعی اہلیت نہیں رکھتا تو پھر دوبارہ انتخابات میں حاکمیت کا حق اسے کیوں دیا جاتا ہے دوسرا یہ کہ اسلام تو ہمیشہ کے لیے نافذ ہونا چاہیے لیکن اس جمہوری صورت میں چار پانچ سال بعد اسلامی نظام خود بخود غیر نافذ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ایک بار پھر یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں یا غیر اسلامی نظام اس صورت میں سیکولر یعنی بے دین جماعتوں کو ایک بار پھر حاکمیت تک پہنچنے کا حق دیا جاتا ہے چوتھی دلیل جمہوریت کے راستے پر چل کر نفاذ اسلام کے ناممکن ہونے کی چوتھی دلیل یہ ہے کہ اسلام اور جمہوریت دو الگ الگ نظام ہے اس لیے جمہوریت میں شامل ہونا جمہوریت کی تائید اور توسیخ کے معنی میں ہے اسلامی جماعتوں کا جمہوریت میں شامل ہونا اس کفریہ نظام کی تائید و توسیخ کرتا ہے عام لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ علماء بھی جمہوریت میں حصہ لیتے ہیں اور انتخابات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جمہوریت بھی ایک حق نظام ہو کیونکہ اگر یہ حق نہ ہوتا تو دینی علماء اس میں حصہ نہ لیتے علماء اگرچہ اپنی شرکت کے لیے بطور عذر دعوت اور مصلحت کی طویلیں اور دلائل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں لیکن عوام انہیں نہیں سمجھتی کیونکہ پارلیمانی نظام میں علماء اور سیکولر بے دین اشخاص سب ایک جیسے اصولوں پر چلتے ہیں اور عمل میں بھی دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا پانچویں دلیل ہر نظام ایک خاص فکر اور لائحہ عمل رکھتا ہے اور اس نظام تک رسائی کے لیے ذرائع اور اسباب بھی اسی فکر سے اخذ کیے جاتے ہیں جمہوریت سیکولرزم دین سے آزادی کی بنیاد پر قائم ہے اور اسی طرح انتخابات بھی کیونکہ انتخابات کے لیے بنیادی شرط سیاسی مساوات برابری ہے اور یہ برابری اس وقت قائم ہو سکتی ہے کہ جب تمام جماعتیں جمہوریت کے لیے اپنا دین بالائے طاق رکھ دیں کیونکہ دین انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت کا درس دیتا ہے مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ مسلمان کافر سے برتر ہے لیکن جمہوریت کہتی ہے کہ دونوں برابر ہیں لہذا مساوات و برابری صرف اسی صورت ممکن ہے کہ جب کفر اور اسلام کی حد فاصل درمیان سے نکل جائے نعوذ باللہ اسی وجہ سے انتخابات صرف جمہوریت کے ساتھ خاص ہیں اس کے ذریعے صرف جمہوریت آ سکتی ہے نہ کہ اسلام جس طرح جمہوریت اسلام سے ایک الگ دین ہے اسی طرح اس کے نافذ کرنے کے لیے راستہ اور وسائل بھی جمہوریت سے جدا ہیں جس طرح جمہوریت کا دین کمیونزم عیسائیت یہودیت اور دوسرے دینوں کے ساتھ نہیں مل سکتا اسی طرح اسلام بھی دیگر ادیان اور طریقوں کی ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا نفاذ کسی غیر اسلامی طریقے سے ہو سکتا ہے اسلام صرف اور صرف اسی طریقے سے زندہ ہو سکتا ہے جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا تھا اسی لیے باطل طریقوں سے اسلام کے نفاذ کی کوششیں کرنا شرعین بھی ناجائز ہے اور عقل و فطرت کے بھی خلاف کام ہے چھٹی دلیل جمہوریت سرمایہ دارانہ نظام کیپٹلزم سے پیدا ہونے والے نظام کا عملی نمونہ ہے جتنا بھی اسلامی دنیا میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے اتنا ہی سرمایہ داری سود اور ذخیرہ اندوزی پر کھڑا نظام جو اسلام سے متصادم اقتصادی نظام ہے مضبوط ہوتا ہے اس لیے اگر کہیں جمہوریت کے راستے سے کوئی اسلامی جماعت اقتدار تک پہنچ بھی جاتی ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ جمہوریت ہی کا حصہ بن جاتی ہے اور اسلام کے اقتصادی نظام سے خارج ہو جاتی ہے اس وجہ سے جمہوریت کے ذریعے اسلام نافذ کرنے کا خواب صرف ایک ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ساتویں دلیل انتخابی سیاست ایک ایسا جوہر ہے جس میں کوئی اسلامی جماعت ایک دفعہ گر جائے تو پھر اس کے لیے اس سے نکلنا انتہائی مشکل کام ہے یہ ایک تجربے کی بات ہے کہ وہ تمام اسلامی جماعتیں جنہوں نے ایک دفعہ جمہوریت میں حصہ لیا تو انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے اسلامی انقلابی جہادی کوششوں سے ہاتھ کھینچ لیا اس لیے کہ جمہوری سیاست میں مسلح جدوجہد کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے حالانکہ مسلح جدوجود کو چھوڑنا جمہوریت اور انتخابات سے اسلام کے غلبی کی امید وابستہ کرنا اور اس کام کو اسلامی مبارز اور مقابلے کا نام دینا اسلام کے نفاذ کے راستے میں ایک خطرناک رکاوٹ ہے اس راستے میں مسلمانوں کے دلوں سے جہاد اور اس کے نتائج سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اس سلسلے میں مصر کے اخوان افغانستان کی سابق جہادی تنظیموں اور پاکستان کی اسلامی جماعتوں کے ناکام تجربے سب سے واضح مثالیں ہیں یہ لوگ نہ صرف یہ کہ طویل عرصہ گزرنے کے باوجود اسلامی نظام نافذ نہیں کر سکے بلکہ اسلام کے دشمنوں نے بڑے مکر اور مہارت کے ساتھ انہیں مجاہدین کے خلاف اپنی صفوں میں کھڑا کر دیا اور اس کے علاوہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ صرف نام کی اسلامی جماعتیں رہ گئیں اور دشمن نے بڑی مہارت سے ان کے تمام وسائل اور کوششیں جہاد اور مجاہدین کے خلاف سلیبیوں کے ساتھ ہم آہنگ کر دی آٹھویں دلیل جمہوریت کے ذریعے نفاذ اسلام کی کوششوں کے فائدہ مند نہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے کہ اس میں اسلامی تنظیمیں اکثریت نہیں حاصل کر سکتی نوی دلیل اگر کبھی کوئی اسلامی جماعت ان سب رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود انتخابات میں اکثریت حاصل کر بھی لے اور حکومت تک پہنچ بھی جائے تو پھر بھی وہ اسی آئین کی پابند ہوگی جو جمہوریت کی بنیاد ہے یہ آئین انتخابات جیتنے والی جماعت کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ مکمل شریعت نافذ کرے نہ ہی بے دین قوتیں اس آئین کو بدلنے کی اجازت دیتی ہیں اور اگر آئین کو چھوڑ کر بلا واسطہ شریعت نافذ کر دیں تو پھر حکومت میں رہنے کا جواز ہی ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ جماعت اسی آئین کی بنیاد ہی پر تو انتخابات کے ذریعے اقتدار تک پہنچی ہے لہذا جب آئین جائے گا تو ان کی حاکمیت کا جواز بھی ختم ہو جائے گا اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی دسویں دلیل جمہوریت کے ذریعے نفاذ اسلام کا خواب اس لیے بھی جھوٹا ہے کہ انتخابات کے ذریعے اقتدار تک پہنچنے والی اسلامی تنظیم اگر اسلام نافذ کر بھی لے تو پھر بھی وہ مکمل اسلام نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلامی حکومت کی ایک اہم ذمہ داری امر بال معروف اور نہیں عن منکر یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا کا فریضہ ہوتا ہے اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر اسلامی جماعتیں موجود ہوں اور غیر اسلامی اقدامات سرانجام دینے کی انہیں اجازت بھی ہو تو ایسی صورت حال میں اسلامی حکومت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ تمام سیکولر اور مرتد جماعتوں کی سرگرمیوں پر پابندی لگائے ان کے افراد کو اسلام کی طرف دعوت دے اور انکار کی صورت میں انہیں ختم کر دے جب کہ جمہوریت میں انتخابی حکومت یہ کام ہر نہیں کر سکتی کیونکہ جمہوریت ہر کسی کو اپنے ہر قسم کے عقیدے کے بیان اور اظہار کی آزادی دیتی ہے اس لیے جمہوریت میں آزادی رائے ایک بنیادی عقیدہ ہے اسی طرح ایسی اسلامی حکومت کفار کے خلاف اقدامی جہاد کا فریضہ بھی پورا نہیں کر سکتی بلکہ اس کے برخلاف ہر جمہوری حکومت کے لیے تمام کفریہ ممالک کے ساتھ امن باہمی تعاون اور اچھے تعلقات کے روابط رکھنا ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جمہوری انتخابی حکومت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور دیگر عالمی معاہدوں کی پوری پوری, پوری پاسداری کرے ورنہ ان کی خلاف فرضی کی صورت میں اسے عالمی پابندیوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ تمام وہ دلائل ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کا عملی نفاذ اور جمہوریت دونوں آپس میں متصادم ہیں اسلام کے آنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ دوسرے باطل دینوں پر غالب ہو جائے نہ یہ کہ ان کے ساتھ گھٹ جوڑ کر کے برابری کی بنیاد پر زندگی گزارے اللہ جلشان فرماتے ہیں بالحدا و دین الحق لالدین کل وی حل مشرقن الصف آیت نو ترجمہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرقین کو یہ بات کتنی ہی بری لگے اس بنیاد پر ضروری ہے کہ اسلام ہی جمہوریت پر غالب ہو نہ یہ کہ اسلام کو جمہوریت کے دائرے اور قالب میں ڈھالا جائے